کیا مقروض ہونے کی صورت میں حج کیا جائے گا دیکھیے نفس مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا ایک آدمی جو کسی کا مکروض ہے سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ اس کا قرض ادا کرے خدا نا خاص اگر یہ مر گیا اور یہ قرض اس کے ذمے رہا تو کل قیامت میں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اب مکروض کو کیا دیں گے جان چھوڑانے کے لیے اس کا تو پیسہ نکل رہا اور اللہ تبارک و تعالی جب فرماتا تو ان اللہ یامروب لانا جب تمہیں وہ اللہ عدل کا حکم دیتا وہ خود بھی تو بہت بڑا آدمی یہ نظام عدل کے خلاف کہ آپ کا پیسہ نکلے اور آپ کو کہا جاؤ جاؤ تم سیدھا جنت میں اس سے ہم نمٹ لیں گے یہ تو عدل کے تقاضے کے خلاف ربی کریم اس کو راضی کرے گا جس کا پیسہ نکلتا ہو ٹھیک ورنہ قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ بھائی اس آدمی کا آپ پر ایک لاکھ روپیہ نکل رہا ہے. ایک لاکھ روپیہ آپ کے پاس تو پیسہ نہیں اب آئیے ایک لاکھ روپئے کی نمازیں دیجیے جو آپ نے پڑھی چلیے نمازیں آپ نے دے دی پچاس ہزار پھر بھی بچ گئے لائیے اب روزے دیجئے دی دی اس کو چلیے صاحب پچیس ہزار میں روزے آ ہے پھر کیا, کیا جائے اب بھی پر پورا نہیں ہوا کہاں ہم نے ایک مسجد بنائی تھی اور یوں کسی زمانے میں ختم ہو گئیں لہٰذا اس نے جو گنا کیا اس پر ببال ڈالو جو جو اس نے گنا کیا اس پر ببال ڈالو تاکہ یہ ببال اب تم جھیلو اور اس کے ایوز میں قرضہ معاف کرو اب ایسے آدمی کو کیوں حج کرنا تو اس آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے قرض ادا کرے قرض ادا کرنے کے بعد اب صحیح اور کوشش کرے ان شاء تمہارا کا بطالہ جب وہ کوشش کرتا رہے گا لگن اگر اس کی سابق تو ان حج بھی نصیب ہو جائے گا یہ تو میں نے ڈیٹیل بتائی نب سے مسئلہ یہ کہ مقروض آدمی نے اگر حج کیا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا ایسا نہیں کہ حج ادا نہ ہو حج ادا ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں چاہیے جس کی تفصیل میں نے کی